حضرت صاحب اے غائبانہ نماز جنازہ کے بارے میں کیا حکم ہے آج کل اکثر لوگ غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں کیا نبی کریم علیہ اللہ نے کسی کی غائبان نماز ادا فرمائی تھی اس بارے میں بتا دیجیے جی منیر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ نماز جنازہ پڑھی لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ وہ غائبانہ نہیں تھی صحیح نے حبان اور صحیح ابو ایوانہ میں یہ روایت ہے صحابہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ وہ اکیلے وہاں مسلمان تھے اور تو مسلمان نہیں تھا وقت کے ہاتھوں اور کسی نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تو خبر بھی دی اور پھر نماز جنازہ بھی پڑھی اس کے علاوہ صحابہ کے بہت سارے شہید بھی ہوئے اور مکے آقا کریم کسی ایک صحابی کی نماز جنازہ نہیں پڑی وہ جنگ کا واقعہ جنگ متا کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ممبر شری پر بیٹھ کے بیان فرما رہے ہیں کہ اب یعنی زید نے سلوار پکڑی جھنڈا پکڑا لڑ رہا ہے وہ شہید ہو گیا وہ شہید ہو گیا جتنے جتنے بھی شہید ہوئے آپ جاتے ہیں میں آپ نے کے دعا مانگو یعنی غائبان میں سے یعنی اکبر فروخ اعظم عثمان غنی مولان کے دور میں ان حضرات نے کسی کی بھی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑی تو क्योंकि یہ فرض کفایا ہے فرض اہم تو ہے نہیں ہے دو چار آدمی پڑھ لیں تو سارے مسلمانوں سے فرض جو اتر جاتا ہے تو ریبانہ نماز جنازہ ایک آج کل رسم بن گئی ہے اس کا اس لحاظ سے سنت میں کوئی وجود نہیں ہے جس طریقے سے آج لوگ پڑھ رہے جی سیون ایٹ ایوب